السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ, اللہ. رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الرحلی صدری ولی عمری من لسانی السانی قولی یہ جو ہے نا آگ ظاہر ہوگی قیامت کی آخری نشانی ہے یہ ٹھیک ہے جو تمام لوگوں کو پر محشد کی طرف ہانک لے جائے گی اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو یمن سے نکلے گی یا حضر موت سے تو حافظ ابن اظہر کہتے ہیں کہ مذکورہ روایات کی جمع کی صورت یہ ہے کہ آگ اولن ادن سے نکلے گی پھر یہ ہر طرف پھیل جائے گی ٹھیک ہے اور جب یہ لوگوں کو ہانکنا شروع کرے گی تو مشرق کی طرف سے شروع ہو کر مغرب کی طرف آئے گی سب سے پہلے یہ آگ اہل مشرق کو ہانک کر لائے گی کیونکہ فتنے ہمیشہ مشرق کی سرزمین سے شروع ہوتے ہیں امام کرتو بھی کہتے ہیں کہ حشر کا معنی اجتماع ہے یعنی یہ آگ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گی اور حشر کی چار اقسام ہیں پہلے دو حشر دنیا میں آخری دو حشر آخرت سے متعلق ہیں ٹھیک پہلا حشر جب بنو نظیر کو شام کی طرف جلاوطن کیا گیا اور پھر قیامت سے قبل لوگوں کا ملک شام میں جمع ہونا پھر قبروں سے اٹھنے کے بعد محشر میں لوگوں کا اکٹھے ہونا اور چوتھا جنت یا جہنم میں جمع کیے جانا تو ان سب کے لیے لفظ حشر استعمال ہوتا ہے اور پھر قیامت کے دن جو قبروں سے اٹھ کر لوگ حشر کے میدان کی طرف چلیں گے تو کل سے جتنی بھی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق ہے بیچ میں نفق سور آتا ہے جی؟ کتے کہ مذکورہ آگ لوگوں کے ساتھ لباس کی طرح چمٹ جائے گی حتیٰ کہ ان کے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ساتھ ساتھ رہے گی لوگ اس کے خوف سے آگے آگے بھاگتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سب میدان محشر میں پہنچا دیے جائیں گے یعنی یہود کا محشر بھی شام کی طرف تھا اور باقی سب انسانوں کا آخری محشر بھی یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ ہوگا اور سب اس کی طرف اکٹھے ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگ کس کس طرح اٹھیں گے کون کیسے اٹھے گا شرک کرنے والے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ اٹھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے المرحبا والی بات بھی سمجھ آتی ہے نا کہ بعض اوقات کسی انسان سے اتنی محبت جو پوجنے کی حد تک پہنچ جاتی ہے وہ بھی غلط ہے تو وہ بھی پھر اسی کے ساتھ اٹھے گا اور جو کسی پتھر کو یا کسی اور چیز کو پوجتا ہوگا وہ اس کے ساتھ حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے چنانچے بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے بہت سے چاند کے پیچھے اور بہت سے بتوں کے پیچھے چل پڑیں گے یعنی جو جس کے ساتھ دنیا میں تھا جو جس کے دنیا میں فالو کر رہا تھا قیامت کے دن بھی اسی کو کرے گا اسی طرح کچھ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے ہم؟ وہ کون ہوں گے جو دنیا میں آپ کا اتباع کرتے ہوں گے فتبی اگر ہم آج نہیں آپ کے پیچھے چلتے آپ کے سنت کے پیچھے آپ کا اتباہ آج نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ایسی راج آتے کو رستہ مل جائے گا نہیں کیا ہوگا وہاں پیچھے چلنے کے لیے آپ کے کیا کرنا پڑے گا آج سنت کا اتباہ کرنا پڑے گا جب دل نہ نہ چاہے تو پھر یہ بات یاد کیا کریں میں قیامت کے دن آپ کے پیچھے جانا چاہتی ہوں آپ کی امت میں سے اٹھائے جانا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب تر ہوں یا نہ ہو یعنی خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو کیونکہ بعض لوگ اس بات پہ فخر کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سید ہیں یا ہم آپ کے چچا کی اولاد میں سے ہیں یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے کیونکہ آپ کی اپنی اولاد میں سے تو حضرت فاطمہ کی اولاد سے پھر آگے نسل چلی تو یہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ قابل احترام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے لیکن آپ کے قریب ترین کون ہوں گے متقی جن کے اندر جتنا تقوی ہوگا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں یعنی اور لوگ اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا لاؤ اور پکارو اے محمد اور میں ادھر ادھر, ادھر ایراس کرتے ہوئے کہوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جانب اعراض کیا یعنی میں تم سے منہ مو موڑ لو. تم مجھے پکارا اور اراض برتوں پھر اور کون آپ کے قریب ترین ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اور میرے قریب تر مجلس والا کون ہوگا ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں اندرونی اعتبار سے تقوی اور بینونی اعتبار سے اچھا اخلاق اچھے اخلاق کی پہلی خوبی بتائیے پہلا کام اچھے اخلاق کا جو دور سے کوئی کر سکے اسمائل سلام اگر ہم نہیں اسمائل کرتے اگر ہم سلام ہی نہیں کرتے سلام کرنا تو دور کے بعد جواب ہی نہیں دیتے تو کیا ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے کہاں سے ہوں گے مطلب ہماری نیت ہی نہیں ارادہ ہی نہیں شوق ہی نہیں اگر شوق ہو تو پھر تو انسان کوشش بھی کرتا ہے. پھر بیٹیوں کی پرورش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ساتھ ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور تم یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ سونے والا یعنی علی رضی اللہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے یعنی قریب ہوں گے یعنی اس وقت علی سو رہے ہوں گے اس لیے ان کی طرف یہ کہہ کے اشارہ فرمائے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کون لوگ ہوں گے قریب والوں کا تو پتہ چلا دور والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے باتونی لاتکن سرسارن بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے بے سوچے سمجھے بولنے والے اور تکبر کرنے والے یہ سب سے دور ہوں گے کچھ لوگوں کو کہیں بیٹھ کے چین نہیں آتا ہر بات میں انہوں نے مشورہ ضرور دینا ہے ہر چیز پہ تبصرہ ضرور کرنا ہے ہر بات کی کھو میں لگ جانا اور کوئی نہ کوئی اس پہ بات بنا دینی ہے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے یعنی ایک تو بہت زیادہ بولنا نمبر دو بلا سوچے سمجھے بولنا بے احتیاط بولنا اور پھر تکبر کرنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا ذمہ کا ہر معلوم ہے کون ہوتا ذمہ جس کا ذمہ اسلامی حکومت نے لے رکھا ہو یہود و نسارا میں سے جزیا پے کرتے ہیں، یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا سے کام زیادہ لے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا یعنی ظلم کرے گا تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں گا یعنی اس ذمے کا بدلہ میں لوں گا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ کس طرح پہچانے جائیں گے کیونکہ پورے کراؤڈ میں ساری دنیا اکٹھی ہوگی ایک جگہ وضو کے آثار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے یعنی اچھی طرح وضو کرے اب کتنی دفعہ وضو کرنے میں سستی ہوتی بہت سے لوگوں کی نماز تو صرف اس لیے ڈیلے ہو جاتی ہے کہ وہ وضو میں سستی کرتے ہیں اچھا ابھی وضو کروں تو کیا سوچ کے آپ کو موٹیویشن مل سکتی کہ یہی تو میری پہچان ہے قیامت کے دن اس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فرد کی حیثیت سے پہچانی جاؤں گی تو شوق سے اور خوشی سے کریں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز اپنے ان امتوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی نہ ہوگا آپ نے فرمایا وہ سفید روشن پیشانی والے روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چتکبرے ہوں گے وضو کے اثرات کی وجہ سے یعنی کہ وہ ان کے باقی جسم سے نمایاں نظر آ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے یعنی آپ کی امت زیادہ ہوگی آپ نے یہ بھی فرمایا محبت کرنے والی بچوں کی ماں بننے والی عورت سے شادی کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء کے مقابلے میں تمہاری کثرت سے فخر کروں گا اور اس وقت کیا ٹرینڈ چل پڑا اسے ایک بچہ ہی کافی ہے یا پھر زیادہ زیادہ دو ہو جائیں اگر کوئی عورت اپنے اصل بنیادی فریضے سے ہی بھاگ رہی ہے کہ مجھے بچے اچھا نہیں لگتے اور میں پیدا ہی نہیں کر سکتی اور مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو کیا نیکی کر رہی ہے وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش ضرور ہیں فتنا بھی ہیں مشقت کے ذریعہ بھی ہیں لیکن اگر مسلمان مائیں بچے ہی نہیں پیدا کریں گی اور پھر اچھی تربیت والے بچے نہیں ہوں گے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور آپ کے لیے باعث افتخار ہوں تو پھر ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے تو اس لیے یہ سوچ جو ہے نا یہ بھی بہت منفی سوچ ہے اور اس سوچ سے بھی بچنا چاہیے ٹھیک ہے ہیلتھ اور باقی چیزوں کو ساتھ لے کے انسان ایک طریقے پہ چلتا ہے لیکن اگر کسی کے بچے زیادہ ہوں تو ہنسنا اس پہ اور اس کا مزاق اڑانا اور اس کو بے وقوف سمجھنا اور اس کو ان پڑھ یہ بھی غلط بات ہے قیامت کے دن روشنی پانے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر کون ہوں گے انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ریا اور اہل ویال میں ادل ونساف کرتے تھے اس کے علاوہ قیامت کے دن روشنی پانے والے کون ہوں گے کیا آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کس کس کو لگتا ہے تقریباً سبھی کو لگتا ہے اور اندھیرے کے ساتھ اگر تنہائی بھی ہو تو اور بھی لگتا ہے اگر مثلاً ایک دم لائٹ چلی جاتی تو کمرے میں چار پانچ لوگ ہوں تو تسلی ہوتی ہے اور اگر آپ صرف آل اور لون آپ ہی ہو تو اور گھبراہٹ ہوتی تو قیامت کے کی دن کیا ہوگا سب کے ہونے کے باوجود بھی آپ اکیلے ہوں گے کیونکہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو اس دن کی روشنی ہر ایک کے لیے بہت ہی ضروری ہے دنیا میں بھی بجلی مہنگی ہے لیکن اس دن کی روشنی تو بہت ہی مہنگی ہے اور وہاں تو کسی سے کنیکشن لے بھی نہیں سکیں گے کچھ لوگ یہ کہیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس روشنی ہوگی کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے کچھ دے دیں تو وہ کیا کہیں گے کیلر جیو ورا کم نورا ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے پلٹ جاؤ یعنی جاؤ دنیا میں جہاں روشنی چھوڑ کے آئے ہو اور اپنی روشنی تلاش کرو وہاں روشنی نہیں ملے گی لہذا ہم سب کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ ہو روشنی کا سبب ہو تو ان میں سے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر کون ہوں گے انصاف کرنے والے پھر فوت ہوتے وقت کلمہ پڑھنے والے جابر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تلہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی حضرت عمر تلہ سے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے تم پرا گندا حال اور غبار آلود رہنے لگ گئے اداس اور تمہارا حال ہولیا بھی ٹھیک نہیں مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے تمہیں کیا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی یعنی میری خلافت اچھی نہیں لگی یعنی حضرت عمر نے کہا انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مجھے تو کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی اعتراض ہو اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلیمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نژ کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو وہ کلمہ اس کے لیے باعث نور ہو مجھے افسوس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہ سکا اور خود آپ نے بھی نہیں بتایا میں اس وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی غم اور غم کیا تھا کس بات پہ فکر مند تھے اور کیوں تھے سیکھنے کا موقع ملا لیکن سیکھنے سے رہ گیا اور جو چیز رہ گئی وہ بھی کوئی چھوٹی سی معمولی چیز نہیں تھی وہ بہت اہم چیز تھی بہت ہی اہم پتا چلتا ہے کتنا یاد, موت کو ہم یاد ہم کرتے تھے ویری گڈ مائنڈ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکے ہیں اور اب دیکھیے کہ ہمیں عام طور پر موت کم یاد اتی ہے حالانکہ ہم روز سنتے رہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا فلاں ہم کہتے ہیں ہاں اچھا اللہ اس کو بخش دے لیکن اگر ہمارے اپنے خاندان میں سے یا اپنے پیاروں میں سے کوئی فوت ہو جائے پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے اس کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے اور موت کی یاد کتنی ہوتی ہے زیادہ نہ پھر ہم اپنی موت کے بھی زیادہ سوچنے لگتے ہیں وہ چلا گیا ہمیں بھی جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اور ابو تلہ جو ہے رنجیدہ ہے ایک تو آپ کے جانے کا رنج تو ہو گئی لیکن وہ رنج اس لیے بھی زیادہ تھا کہ آپ کچھ سیکھنے سے رہ گئے تھے ایک بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ رنجیدہ تھے اور اب ان کو پتا تھا کہ کسی اور سورس سے تو پتا چل ہی نہیں سکتا تو وہ اس غم اور اس دکھ میں تھے حضرت عمر نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا ابوطا نے الحمد کہہ کر پوچھا وہ کیا کلمہ ہے وہ کیا کلمہ ہے فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا یعنی لا الہ الا اللہ لا الحب کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا آپ نے سچ کہا یہی ہو سکتا ہے اب آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ لو اتنی سی بات لا الہ الا اللہ نہیں تو ہم ہر وقت کہہ سکتے لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کب کہہ سکے انسان موت کے وقت نزا کے وقت اس کا آخری کلام یہ ہو یہ کس طرح پاسبل ہے کیسے یہ ممکن ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ دنیا میں اس کو جان چکے ہوں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دے دی گئی تھی رسول بنا دیا گیا تھا تو اس کے بعد آپ کو یہ کہا گیا تھا فعلم لا الح آپ جان لیجئے علم حاصل کیجئے معلوم کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں یہ کب کہا گیا آپ رسول بن چکے ہیں اب آپ کے مجھے ایک ٹائٹل مل چکا ہے ایک عہدہ مل چکا ہے اور بس ٹھیک ہے میں لا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن کیوں کہا گیا فی الحال اس کو اچھی طرح جان لو تو اس کلمے کا معنی صحیح طور پر معلوم ہونا چاہیے خالی زبانی تکرار کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف زبانی دوہرا دیں کسی کے پیچھے اور یہ کافی ہو جائے ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح اس کا معنی آنا چاہیے خاص طور پر جو لوگ سمر کورس میں آئے ہیں میں چاہوں گی کہ ان کو باقاعدہ اس کلمے کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا جائے لا اللہ پر اور, پھر الہ کے جو مانی ہیں اور جو اس کلمے کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر وہ اگر دل میں راسخ ہوں گے اور زبان سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ موت کے وقت بھی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا ورنہ عام طور پر موت کے وقت لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں کچھ معلوم ہے کسی کو کوئی تجربہ کوئی جو ان کی ڈیلی روٹین کی باتیں ہوتی ہیں وہ مرتے وقت تک صرف وہی ہی بولتے ہیں جس کو کھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اس ٹائم بھی پانی یا کھانا ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور جو عام دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہ دنیا کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایک ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا ایک دفعہ ان سے کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ لے کر اس کو ہاسپٹل گئی اور وہ اس کو کلمہ پڑھا رہی تھی اور وہ بار بار گانا گا رہا تھا میں نیٹ جو پہ ایک دیکھ رہی تھی ڈاکومنٹری جس میں وہ پلین کریش کا دکھا رہے تھے نا کہ اس میں سارا سین تھا تو جو بلیک باکس تھا ملا اس میں بھی وہ آخری ٹائم تک گالیاں بکرا تھا وہ شخص جو پائلٹ تھا نا کہ وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا جہاز وہ پہاڑ پر جا کے ٹکرا رہا تھا اور مسلسل وہ گالیاں گالیاں گالی السلام علیکم جب میری نانو کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کو اپنے بڑے بیٹے سے بہت پیار تھا تو وہ بس ان کو جا رہی تھی بار بار اور جب وہ آ گئے اور انہوں نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ لوگوں نے ساتھ لائے لائے لائے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو یا علامات ظاہر ہو جائیں تو مریض کو بھی کہیں لیکن سمجھ رہا آپ کی بات تو آپ پڑھنا شروع کر دیں لا اللہ لا اللہ ایک ہماری پڑوسی خاتون تھی جب ان کی سکرات کا ٹائم تھا تو کافی سارے لوگ ہم ان کے ارد گرد تھے وہ ذرا نیم بے سی جیسی تھی اس میں تھی تو ہمارا یہ تھا کہ ان کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ ان کی زبان سے ایک دفعہ کلمہ ادا ہو تو سبھی لوگ باری باری ان کی بیٹیاں بھی ہم بھی مختلف لوگ باری باری پڑھتے گئے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور دل میں ایک ایسی یعنی شدت کی خواہش تھی کہ بس ایک دفعہ ان کی زبان سے نکل جائے نا کسی طرح بس ایک دفعہ نکل جائے اتنی ایک تو بے بسی فیل ہو رہی تھی کہ کیسے نکلوایا جائے اس وقت اتنی اچھی وہ الحمد تھیں زندگی میں پھر بہت دفعہ کوشش کے بعد یہ جی ہوا کہ انہوں نے نا کسی ایک شخص کا نام لیا ان کے منہ سے ہلکا سا وہ نام نکلا ہم نے فوراً اس کو بلایا تو اس نے آ کے دو تین دفعہ جب پڑھا کلمہ تو پھر ان کی زبان سے ہلکا ہلکا کلمہ نکلا اور یعنی میں, میں اس وقت جس کیفیت میں تھی وہ صرف یہ تھی کیسے کریں ہمارے پاس وہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے ہم ان کی زبان سے نکلوا دیں کسی طرح بس ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے سب سے پہلے اپنی ڈیلی روٹین کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا سب سے زیادہ پورشن کس چیز میں لگ رہا ہے اگر وہ گانوں میں یا فلموں میں یا ڈسکشن میں یا گیتوں میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مرتے وقت بھی وہ کریں گے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے یہ یاد رکھیے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے ہم سب اپنے آج کل کے جو یوتھ ہے جو وہ ورڈز یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو دل سے ڈائمٹ ہو یہ وہ اس طرح کے ورڈ تو اگر ہم پریشانی میں یہ نہیں سیکھیں گے کہ ہمیں کہنا ہے یا اللہ اکبر کہنا ہے تو وہ پھر موت پریشانی کیا یہ عالم ہے تو تب بھی پھر وہی ورڈز نکلیں گے ویری امپورٹینٹ ہم سب یہ جائزہ لیں کہ اچانک ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے لیں گے سب سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں سن رہے ہیں जी. یہ بہت امپورٹینٹ ہے کہ جب اچانک کوئی چیز پیش آتی ہے کوئی اچانک خبر سنتے ہیں تو ہمارے من کیا نکلتا ہے سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور پھر اس کو ریپلیس کریں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر میں یہ معلوم ہونا چاہیے کب الحمد کہنا ہے کب انشاء اللہ کہنا ہے کب ماشاء اللہ کہنا ہے کب سبحان اللہ کہنا ہے کب اللہ اکبر کیونکہ بہت سے لوگ ان الفاظ کو بھی ایک مذاق بنائے ہوئے جہاں نہیں ان کو کہنا چاہیے وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ ہی کہ اگر کوئی اپنے سر کے دوپٹے کو پاؤں کے ساتھ باندھ لے تو وہی دوپٹہ سر پہ تو اچھا لگے گا لیکن باقی کسی اور جگہ اچھا نہیں لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو کلمہ ہے اس کی انٹینسٹی کو سمجھا جائے یہ نہیں دوبتہ آپ دوبتہ یوں کہیے اس کی روح کو سمجھا جاؤ اس کے مقاصد کو ٹھیک لکھ لیجیے اپنے پاس کیونکہ ہم نے سب نے مرنا ہے اور ہم سب کو یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی تو نصیب کرنا اور بعض لوگ نیند میں بھی بولتے ہیں اس میں کیا بولا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ جس دن سے آپ سورت الملک پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ رات کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی نہیں ایسے ہوا کہ رات کو جب آنکھ کھلتی تو ایسا لگتا ہے ابھی چل رہی ہے سورت الملک اس میں یہ ہے کہ مانی جو ہے وہ سمجھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی اگر اس کلمے کے مطابق ہوگی یعنی روز مرہ روٹین بھی اور ساری زندگی یعنی ہم اللہ کو واقعی ایک مان رہے ہوں گے تو تبھی ہمیں وہ کلمہ بھی اس وقت ہم اس کا اقرار بھی کر سکیں گے اس میں کون کون سی چیزیں تھی یاد ہے آپ کو میں لکھ کے بتائی تھی یہاں پر کلمے کو سمجھنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس ہیں ان سب کو دوبارہ دوہرا کر آئیے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کی روشنی عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اس حدیث کو یاد کیجئے جو میں نے اس روز بتائی تھی احفظ اللہ یا کا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا یعنی پانچ وقت نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی وہ چند پڑھی چند نہ پڑھی وہ سب برابری ہو جائیں گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعن حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا تو قیامت کے اندھیرے میں روشنی چاہیے تو نمازوں کی حفاظت اوقات کی پابندی کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا مسند احمد کی روایت ہے یہ پھر جمرات کو کنکریاں مارنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جمروں کو کنکریاں مارو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے روز نور ہوگا پھر اللہ کے راستے میں تیر مارنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکا تو وہ روز قیامت اس کے لئے نور ہوگا سورت القحف کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت القحف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ تو یہ پڑھنے والے کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب ہوگی یعنی یہاں ہمارے گھر سے لے کے حرم تک اتنا فاصلہ روشنی روشنی روشنی اتنے فاصلے تک جمعہ کو پڑھتے آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ اتنی دیر لگ جاتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایک اسٹریچ میں نہیں پڑھ سکے تو دن کے مختلف حصوں میں پڑھ کے پوری کر لیں اور جب بہت دفعہ ہو جائے گی تو زبان رواں ہو جائے گی پھر دیر بھی نہیں لگے گی جلدی ہو جائے گی لیکن اس کا فائدہ بہت ہے حج میں بال منڈوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈواتے ہوئے ہر بال جو زمین پر گرتا ہے تو اس کے بدلے تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا گھٹنوں کے بل جھک کے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ جو انبیاء اور شہید نہ ہوں گے لیکن ان کے مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے ان لوگوں کے کچھ اوساف ہم سے بیان کر دیجئے کہ وہ ہے کون کتنا شوق تھا ان کو جاننے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دہاتی کا یہ سوال سن کر خوش ہوئے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ہوں گے نا ویل نون پیپل جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے مختلف قبائل سے اٹھ کے آئے مختلف شہروں سے دیہاتوں سے علاقوں سے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے صرف اللہ کی خاطر اچھا ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے جب ہم کسی ان نون شخص کو مثلا آج یہاں پر بہت سے نئے لوگ آئے ہیں جن کی شکلیں آپ نے پہلی دفعہ دیکھی زندگی میں ہو سکتا ہے وہ واش روم میں کراؤڈ کیے ہوئے ہوں یا پانی پر یا کیفیٹیریا میں یا ہاسٹل کی بالکنی میں کہیں بھی تو اس وقت ان کو دیکھ کر آپ کیا سوچیں گے خوش ہوں گے کہ الحمدللہ اتنے لوگ اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا تنگ ہوں گے پریشان ہوں گے کہ پہلے ہی تھوڑے تھے ہم کہ کچھ اور آگے کیا ضرورت ہے اتنے کورس کرنے کی پہلے تو سنبھال لیں کیا طرز عمل ہوگا سچ بولیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ان کو دیکھا تو بہت زیادہ خوشی اور دل سے دعا نکلی اللہ تعالیٰ یعنی آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوئے آپ سب خوش ہوئے جی خوشی کا اظہار کیسے کریں گے خود سلام کر کے اسمائل کر کے کیونکہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ سلام کرتے ہیں ابھی میں جب کمرے سے نکلی آنے کے لیے تو دو لوگ میرے سامنے تھے میں نے تین دفعہ ان کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا وہ اپنی کسی پریشانی اور دھن میں تھے تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ دین پڑھنے کے بعد اور پڑھنے سے پہلے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے اب آپ سوچئے کہ کیا گرمی کے باوجود موقع نہ دیا جائے اپنی ہر چیز شیئر نہ کی جائے کی جائے نا کس کی خاطر اللہ, اللہ کی خاطر یہی اللہ کی خاطر محبت ہے جس کا آپ اظہار کریں گے کہ آپ نہیں جانتے مگر آپ سلام کریں گے آپ نہیں جانتے آپ اپنی جگہ آفر کریں گے کچھ بھی اس کو محبت کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ دو لوگ کسی کونے میں گھس کے اوٹ پٹانگ باتیں کریں اور کہیں ہم اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے اللہ کے نام پر جب ہم پانی پی رہے تو ہم سے سلام کرتی ہے ہمارا نام پوچھتی ہماری کلاس پوچھتی ہے وہ کہتی آگے کرنا ہے پھر وہ قرآن کی تعریف کرتی قرآن ایسا ہے قرآن میں یہ ہے تو پھر وہ اتنا فیل ہوتا تھا نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ پیش آیا تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا بالکل ایسے لوگ ان کے درمیان آپ نے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتے نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. थीक? اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے یعنی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو سیلف لیسلی کسی لالچ میں نہیں قیامت کے کے کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے نور کے ہوں گے اب دیکھیں کہ لوگ اب عام کپڑے تو کیا جلباب کے کی اوپر بھی چمک دمک لگا لیتے ہیں حالانکہ نہیں لگانی چاہیے کیونکہ جلباب تو اس لیے پہنتے ہیں، گاؤن اس لیے پہنتے ہیں کہ زینت چھپائی جائے نہ کہ زینت دکھائی جائے لیکن ہو سکتا سمجھ نہ آتی ہو بندوں کو اینی anyway, اب آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر یا کسی فنکشن پر سب لوگ کوئی چمک دمک والے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ ایک فطری سی خواہش ہے نا کہ انسان کے کپڑے چمکیلے ہوں خصوصا لڑکیوں کی تو قیامت کے دن ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوفزدہ ہوں گے لیکن وہ خوفزدہ نہ ہوں گے ان کو نہیں ڈر ہوگا یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اصل میں دیکھنے میں تو یہ بڑا سمپل سا کام لگتا ہے لیکن یہ اتنا سمپل ہے نہیں یہ بہت قربانی بھی مانگتا ہے اور اس کے علاوہ جب کسی سے کوئی رشتے داری دوستی تعلق جان پہچان نہیں ہوتی پھر آپ اس کے ساتھ جب بھلا کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے نا اس عمل میں تو اخلاص کا تو ایک قطرہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بہت بڑی جزا لکھی گئی ہے اصل میں ہم بڑے بڑے عمل تو پڑھ لیں گے لیکن پڑھ کے جب اٹھیں گے کوئی سامنے نظر آئے تو سلام نہیں کریں گے مسجد کی طرف جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا یعنی ہر دن کی ایک شکل ہوگی ٹھیک ہے اللہ عالم کیا شکل ہوگی بہرل جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے یعنی وہ فور پہچان جائیں گے کیونکہ وہ عام زندگی میں بھی جمعہ کے دن کو پہچانتے تھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے سورت کا حف پڑتے جمعہ پڑھنے نکلتے تو وہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جمعے کو جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے رخصتی کا وقت پتا نا لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو سارے گھیرا ڈالے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا یعنی جو جمعہ کا اہتمام کرے گا جمعہ کا دن ان کے لیے ایک روشنی کر دے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی بو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی یعنی یہ لوگ جو کٹھے چل رہے ہوں گے وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے یعنی خوشبو کے ٹیلوں میں گھسے ہوئے ہوں گے انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کون جا رہے ہیں وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی ثواب کی امید سے جو آزان دیتا ہے ایک تھا نا پروفیشنل کہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ تنخواہ لیتا ہے اس کا بھی اجر ہے کیونکہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اور ایک ہے کہ دکھاوا کرتا ہے کہ اس کی آزان بہت خوبصورت اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو وہ ایک اپنی کوئی پریزنٹیشن کے لیے آتا ہے اور ایک یہ کہ خاطر لوگوں کو بلانا کہ آؤ بندو نماز پڑھو اس کا درجہ بہت بلان دوں اس کی گردن اونچی ہوگی اور دوسرے وہ لوگ جو جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جمعہ مبارک کا پمفلٹ ہے نا سب کے پاس اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ ہم سب کیا کچھ کر سکتے ہیں رائٹ؟ یعنی اب ہمارا آئندہ جمعہ پچھلے جمعے سے کیا ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے اور جو کام ہم پچھلے جمعے میں نہیں کرتے رہے اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے ٹھیک فرمائیے ایسے لوگ پھر الگ الگ ہوتے جائیں گے نا ممتاز المجرمون اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک وقت اٹھیں گے یہ کیفیات ہیں پھر وہ اپنے اپنے گروپ کے ساتھ جا ملیں گے پھر مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں نظر آئیں گے ادھر چل پڑیں گے پھر وہ ایک اچھی حالت میں داخل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ایک اٹھنے کی گھبراہٹ تو ہوگی اور اس وقت پسیینہ اور وہ سب کچھ بھی لیکن آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے گروہوں میں بٹ جائیں گے کیونکہ زمرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا جنت کی طرف بھی جانے والے اور صورت ظمر کے آخر میں آتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہوں گے یعنی جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے ان سے جا ملیں گے اب ہوتا یہ کہ عموماً لوگ کن سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں قدرتی بات ہے یا ان کا ویسا عقیدہ ہوتا ہے یا ویسی سوچ ہوتی ہے یعنی ہم خیال لوگ تو آبویسلی وہ ایک طرح سے ایک گروپ بن جائیں گے اور ان سے آخرت کی جو سختیاں ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی نہیں آخرت کے جو مناظر ہیں وہ سارے بیک وقت نہیں ہوں گے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک چیز ابھی تو حساب بھی ہونا ہے پلس رات بھی چلنا ہے تو ان لوگوں کو پلس رات پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا پھر شہید شہداء کی مہر کے ساتھ اٹھیں گے جس سے اللہ کے راستے میں کوئی زخم لگا تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے بہنے والے خون کی بو کس کی طرح کی اور رنگ جعفران کی طرح کا ہوگا شہادت کا سوال کیا تو اللہ اسے شہید کی اجر سے نوازے گا اگرچہ وہ بستر پر ہی مر جائے میں اپنی ایک اسٹوڈینٹ کو جانتی ہوں جب کبھی ملتی ہیں کتنے مہینوں بعد بھی ملیں تو وہ کہتی میرے لیے دعا کرے میں شہید ہوں اور پھر کچھ دن پہلے ملی تو کہنے لگی آپ کو یاد ہے جس چیز کی تڑپ ہوتی ہے دعا بتاتا ہے میری یہ دعا مجھے یہ دعا چاہیے یہ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو خلوص سے دل سے مانگے گا تو چاہے بستر پہ بھی مر جائے اس کو وہ شہادت وہاں بھی نصیب ہو جائے گی پھر اندھیرے پانے والے کون میں ہوگ ابھی تم نے روشنی کی بات پڑھی تھی اب یہ کہ کون اندھیرے میں ہوگا کچھ معلوم ہے آپ کو کچھ یاد ہے اندھیرے میں کون ہوگا اور ظلم ظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم کرنے سے بچو کیوں ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اچھا ظلم کیا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا یہ لفظی معنی ہو گیا اور کسی مثال سے بتائیے کہ ظلم کیا ہوتا ہے عملی پریکٹیکل اگزامپل سے بتائیے مثلاً کہہ کے بتائیے مثلاً مثلاً کو قرآن نے کہا گیا. کا ہے اور دیکھیں ظلم کی معروف مثال دیجئے کوئی یہ سائٹ کی باتیں ہو رہی ہیں عام غلطیوں میں سے ظلم کو الگ طور پر ڈیفائن کیجیے کسی کا مال زبردستی ہتھیار لینا ٹھیک ہے مثلاً کیسے چوری ڈاکا کسی کی عزت لوٹنا وسط سے بڑھ کے کسی سے کام لینا اچھا ایسے نا کہ کسی کے بھی حق میں کمی جو ہے وہ اس پر ظلم ہے کسی کے حق میں کمی اس پر ظلم ہے حق کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک حق مال میں ہے پھر عزت آبرو میں ہے اور جان مال عزت آبرو تو ان میں سے کسی بھی چیز کو دوسرے کا ڈیو حق نہ دینا وہ پھر ظلم ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے اس سے اس کی وہ چیز چھین لینا مثلا جان نکالنا جو ہے قتل ٹھیک اب ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کیا کرے زندہ رہے زندگی حق ہے نا جو اللہ نے کسی کو بھی دیا ہے زندہ رہنے کا اب اگر کوئی کسی کی زندگی چھین لیتا ہے تو وہ اس پہ کیا کر رہا ہے ایک طرح سے بلا وجہ ہاں اگر کسی وجہ سے کر رہا ہے پھر ظلم نہیں بلا وجہ اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا ہے اسی طرح ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے مال کی پوزیشن رکھے مثلا میں نے ایک کتاب خریدی اگر کوئی شخص میری اجازت کے بغیر اس کو اٹھا لیتا ہے اور گم کر دیتا ہے تو اس نے مجھ پہ کیا کیا ظلم کیا ہے اور یہ کس میں ہوگا اشیاء میں مال میں اسی طرح عزت و ابرو کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو یہ کیا ہے اس پہ کیا کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ہاں یہ بھی ہے یعنی کہ جو چیز کسی کے بس میں ہی نہیں اس سے وہ کام لینا مثلا چھوٹے بچوں سے مشقت کے کام لینا کہ جو وہ کر نہیں سکتے جانور پہ ظلم کیا ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں جب وہ جانور چلنے سے انکار کرتے ہانپ رہے ہوتے ہیں اور ان کے مالک ان کو چھانٹے مار مار کے چلا رہے ہوتے ہیں یا یہ سب بھی کیا ہے ظلم ہے مزدور کو اس کی اجرت نہ دینا اس کا حق نہ دینا. تانے, دینا تانے دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ جو تکلیف کا باعث ہوں اور یہ سب بلا وجہ کرنا یا مزاق مذاق میں کرتے چلے جانا بھی جاتی <تصفح> یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں جائز کاموں میں رشوت طلب کرنا آگے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالش بھی ظلمن لے لی کسی کی صرف ایک بالش زمین ہتھیار لی اپنی طرف کر لی دیوار اس کی زمین پہ جا بنائی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق پہنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کر دے گا دس آدمیوں کا امیر دس آدمیوں کا امیر کون ہو سکتا ہے مثلا گروپ انچارجز مثلا دس آدمیوں کے اوپر یا بارہ پندرہ کے اوپر کیا ہیں ایک ذمہ دار ہیں اس حال میں لایا جائے کہ جکڑا ہوگا یا اس کا عدل اس کو آزاد کرا دے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا عدل اس کو آزاد کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا پیپر مارکنگ ہے تو اس میں نام پڑھے بغیر اور کسی کو جانے بغیر بالکل بے مارکنگ کی جائے یہ نہیں کہ کسی کو فیوریٹزم کے ساتھ اس کی لینین مارکنگ ہو اور دوسرے کے ساتھ سختی کی جا رہی ہو پھر غدر کے جھنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا لایا جائے, جائے گا کہ یہ فلاں کی دغا بازی کا جھنڈا ہے دھوکے باز اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا جو شخص کسی کو اس کی جان کی امان دے پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو عہد شکنی کا یہ جھنڈا دیا جائے گا یعنی دھوکے سے کسی کو پسانا کسی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے کہ لو اس کو بھی پتہ چل گیا تو پھر میری تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی یعنی اگر کوئی پوچھے اور آپ جانتے ہو کہ اس کا جواب کیا ہے تو آپ کو بتا دینا چاہیے دوسرے کو اگر شور نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ناٹ شور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو یعنی نا انصافی کرتا ہو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا یہ بھی ظلم میں میں آ جاتا ہے سمجھ آ نا ظلم کی گندگی پھیلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا یہاں لگا ہوا ہوگا یعنی نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ آگے سامنے تھوک دیا جیسے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سامنے دیوار پر تھوک ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے تو بیسیکلی تو یہ گندگی پھیلانے میں آتی ہے نا یہ بات گندگی پھیلانے میں اور کیا کیا شامل ہے راستوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والے اور رف حاجت کرنے والے ان پہ تو لانت کی گئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ واش روم میں جائیں اور گندگی پلا کے آ جائیں کموڑ پر استنجا کرنے کے بجائے نیچے کر دیں اور دوسرا شخص جائے اس کو نہ پتا ہو کس قسم کا پانی اور اس کی شلوار کا پینچا اس گندے پانی کو لگ جائے تو پہلے والے نے دوسرے والے پہ ظلم کیا یا نہیں کیا تو ہمیں واش روم یوز کرنے کا ٹوائلٹ یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اگر نہیں معلوم تو پوچھ لینا چاہیے بعض لوگ دیہات وغیرہ سے آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس قسم کے کموڑ ہیں اس پہ بیٹھتے کس طرح بعض لوگ تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور سیٹ ہی توڑ دیتے ہیں یا اس کے اوپر گندے جوتے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے اب وہ گندی سیٹ ہم جو کسی کے لیے چھوڑ آئے یا فلش نہیں کیا اور چھوڑ آئے یا گندگی بکھیر کے آ گئے مثلاً آپ نے سنگ یوز کیا اس میں ناک صاف کیا اور اس کو صاف ہی نہیں کیا اور چھوڑ کے آ گئے تو یہ کیا ہے کیا یہ اس میں نہیں آئے گا یا اسی طرح اپنے گندے کپڑے ایسے پھینکتے چلے گئے اور اس سے سارے کمرے کے اندر ایک اسمیل پھیل رہی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے وہ دوسروں پر ظلم ہے قیامت کے دن بھوک محسوس کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے یعنی ہر وقت کھانے کی طرف ہی توجہ اور پھر کھانے کو ملے تو بس ہی نہ کریں پیٹ بھر چکا ہے پھر بھی صرف لالچ کے مارے کہ یہ ٹیسٹی ہے یہ مزے کا یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لے پھر اللہ کی راہ میں نہ دینے والے مالدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے جنہیں اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو یعنی جس کے پاس مال ہو اور پھر وہ اسے خیر کے کاموں میں لگاتا چلا جائے صرف اپنی ذات کے لیے جمع کر کر کے نہ رکھے یعنی خیر کے کاموں میں اللہ کے راستے میں لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قطع رحمی کرنے والے رشتوں کو کاٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب مجھے توڑا گیا اے میرے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو وہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگ بھی اندھیروں میں ہوں گے پھر پھر قیامت کے دن کچھ بدترین لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ سب سے برے حال میں ہوں گے امر حبیبہ کہتی ہیں اور امی سلمہ انہوں نے گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا اس کے اندر تصویریں تھیں انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا جب ان میں سے کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے کیونکہ یہاں سے شرک پھیلتا ہے عبادت گاہوں میں تصویریں لٹکانا اور تصویروں سے ان کو سجانا یعنی جاندار کی تصویر اور خصوصا نیک لوگوں کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں کہ ان سے ملیں گے تو انہوں نے فضول باتیں کرنی ہے اور پریشان کرنا ہے بہتر ہے ان سے ملاقات نہ کی جائے ایسے لوگ بھی انتہائی بدترین ہوں گے قیامت کے دن یعنی حقیقت میں تو بد اخلاقی میں آ جاتا ہے نا یہ جو بہت بدخلاق ہوں گے پھر اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبحوز اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو یعنی اللہ کے نزدیک وہ شخص سخت ناپسندیدہ ہو گیا جس کا نام دنیا میں شہنشاہ ہو اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں شہنشاہ کا کیا مطلب ہے شاہوں کا شاہ بادشاہوں کا بادشاہ اور وہ صرف اللہ ہے تو ایک شرکیہ نام بن جاتا ہے ایک طرح سے پھر فساد دلوانے والے بدترین لوگ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے قیامت کے دن بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا اس حال میں کہ وہ ان لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے انہیں ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر اور ان کی بات ان کو پہنچاتا ہے ان کی ان کو ان کی ان کو اور لڑائی ڈلوائے رکھتا ہے یہ کردار کہاں ملتے ہیں عام طور پر کوئی بتائے گا ذرا سوچئے غور کیجئے خاندان کے اندر کیسی صورت ہوتی مثلا خاندانوں میں کیا ہوتا ہے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا نا کہ لڑائیاں کیسے ہوتا ذرا سب نے پیچھے لوٹ دیں خاندان میں اور لڑنے والے لوگوں کو ذرا زین ملائیں کہ جیسے باہم لڑائیاں ہوتی تو کیوں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی نہیں سمجھ آئی کیا کرتے ہیں لوگ مثلا ماں کو اپنے بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے قدرتی بات ہے آزمائش ہے اب بھی جو بیوی آ جاتی ہے لاتے تو خود ہی ہیں شوق سے لیکن اس کا آ کے رہنا اور میاں کی توجہ لینا وہ پھر ماں کو کھلنے لگتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا کہ پہلے بیٹا آتا تھا تو ماں ہی ماں تھی اب وہ ایک پاؤں ادھر ہے تو ایک ادھر ہے بیوی کو بھی توجہ دینی ہے تو ماں پھر جیلس فیل کرتی ہے کہ مجھے پوری کمپلیٹ کیوں نہیں اٹینشن مل رہی اور بیوی ادھر پریشان ہے کہ مجھے کیوں نہیں پوری اٹینشن مل رہی تو میاں جو ہے وہ دو کے بیچ پسنے لگتا ہے اس کو خوش رکھوں تو وہ ناراض اس کو اس کا سکون برباد اچھا اب کیا ہوتا ہے جب وہ ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اس کے کانوں میں چپ कहती چپ کے کہتی ہے آج تمہاری بیوی نے یہ کیا آج تمہاری بیوی نے ایسا کیا اس نے مجھے چائے نہیں بنا کے دی چائے بہت ٹھنڈی تھی اور کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں اور اس کی ماں کا فون آ گیا تو اس سے ہی باتیں کرتے ہوئے اب میاں کا حال کیا ہوگا گسے میں آ جائے گا کہ اچھا اچھا اب کیا وہ گیا بیوی کے پاس موڈ آف ہے اچھا بیوی پہلے ہی غصے میں ہے کہ اتنی تلاکوں تک نورت جا پہنچتی کیونکہ ماں کو نہیں سمجھایا یا کوئی بات ختم نہیں کی اب وہ شوہر بیوی بی کو بتاتا ہے کہ میری ماں نے تمہارے بارے میں یہ کہا اچھا جو بیوی بی کہتی ہے وہ ماں کو جا بتاتا کہ میری بیوی بی آپ کے بارے میں یہ کہتی یہ بدترین فساد ہے بعض وقت لوگ تو آپ سے سو باتیں کرتے رہتے لیکن آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو لے کے پھر آگے پہنچا دیں یہ جھگڑے فساد دنیا میں بھی زندگی حرام کر دیتے ہیں لوگوں کی اور قیامت کے دن تو اور زیادہ بدترین لوگوں میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو لوگوں کو لڑائیں آپس میں کچھ لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہر روز وہ دوسرے کو تھوڑا تھوڑا فیڈ کرتے رہتے ہیں آئے دیکھا پتہ کیا ہوا ایسا کر رہا تھا ایسا کر رہا تھا ویسا کر رہا تھا ویسا کر, تھا کر, تھا کر, تھا کر تھا. پھر یہ جس کو سنا رہا نا اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی نکل جاتی ہے نا اگر ایسے جب آپ کو آ کے سنا رہا اچھا ایسا کہا دن جائے گا اچھا پھر یہاں سے اٹھا ادھر گیا کہا تم پتہ تو کہتا ہے ایسا ایسا ایسا اس سے سخت قسم کے فسادات اور دلوں میں پھوٹ ہوتی پھر بے حیا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اس سے تعلق قائم کرے پھر اس اپنی بیوی کے راز کو پھیلا دے یعنی بالکل ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ جا کے سارے خاندان کو بتائے یا اپنی ماں کو بتائے یا کسی اور کو بہن کو بتائے یا اپنے دوستوں کو بتائے یہ بھی انتہا درجے کی ظلم اور زیادتی والی بات ہے حساب سے پہلے مسلسل عذاب میں مبتلا لوگ اب آپ دیکھیے قیامت کا دن ہے اور پچاس ہزار سال کا ہے اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہے انسان اور انتظار جو موت سے بھی زیادہ سخت ہے اتنے میں مزید سزائیں بھی کچھ شروع ہو گئی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ قبر میں عذاب کیوں شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں تب یہاں آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی سزا شروع ہو گئی ابھی حساب ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابھی حساب ہوا ہی نہیں اور سزا شروع کیوں اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا میں بھی ایک مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو عدالت میں مقدمہ تو بعد میں چلتا تو کیا اتنے دن اس کو کسی گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے کہاں رکھا جاتا ہے حوالات میں بند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب ڈسیزن ہوگا ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی کیونکہ وہ پکڑا اس حال میں گیا ہے اب ایک شخص کی موت اس حال میں ہوئی ہے کہ وہ جرم کر رہا تھا تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو بھی وہ ایک جرم کی چونکہ حالت میں فوت ہوا ہے وہ کنٹینیو کرے گی ٹھیک مثلا جانور کا اپنا حق نہ دینے والے کو مسلسل روندنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اور یہ بخاری کی حدیث ہے کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے یعنی وہ گائے بکری وغیرہ پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اس کے اوپر چڑھے گی اور سینگ مارے گی جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آ جائے گا یعنی اگر زیادہ جانور تھے اور ان کو کھانا پانی خوراک وہ نہیں دیتا تھا اور یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا یہاں تک کے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے یعنی میدان حشر میں ہی اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا بہت سے لوگ پیٹس رکھتے ہیں لیکن پھر ان کے دانے پانی کا خیال نہیں کرتے تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا ظلم ہے نا صرف اپنی خواہش کے لیے ایک معصوم جانور کے پر کاٹ کے رکھ دیے جائیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے لیکن اگر ہمیں چلنے پھرنے سے روک دیا جائے اللہ نے جو باہر اڑنے پھرنے کے لیے بنایا ہے ان کا باہر ہی انتظام رکھے اور وہیں دیکھ کے خوش ہو جائے کرے بلا وجہ اپنے اوپر ایک مشکل ڈالے ہوئے پھر زکاط نہ دینے والے کا سونے چاندی سے داغا جانا گنجے سانپ کا مسلط ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے اس کے سارے خزانوں کو ایک تختے کی صورت میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس کے بعد اس شخص کی پیشانی پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس نے جرم کیا تھا وہ اس کی ایک طرح سے یہ سزا ہو گئی اور اس کے بعد جنت یا جہنم باقی امال کی بنا پر جو بھی ناما امال میں اس کے نکلے گا جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا پھر وہ آخری منزل کو پہنچ جائے گا ٹھیک مسلسل خارش کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی یا خارش کی چادر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتی ہوگی دو کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے یہ حشر کے میدان میں ہر سرکش ظالم پر اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں پر یعنی ہاتھوں سے جو تصویریں بناتے ہیں مسن احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یعنی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تکنا ہوگا یعنی بالکل ایک خوفناک سی شکل جیسے وہ ہوتی ہے نا ہوئی سری کی جیسے آنکھیں نکلی ہوئی اور چہرے کے اوپر کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا یعنی ضرورت نہیں پھر بھی سوال کر رہا ہے تو قیامت کے روز اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا یعنی قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے نوچا ہوا ہو عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے یعنی کون محتاج اور کون نہیں کون سوال کر سکتا اور کون نہیں فرمایا پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا جس کے پاس یہ ہو وہ محتاج میں شمار نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچا لے سب سے ہلکا سوال قریبی رشتے دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے سب سے ہلکا سوال کیا ہے قریبی رشتے داروں سے مانگنا مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو پہلے ان کو دو پھر بعد باقیوں کو دینا چاہے کو مانگنے والے ہی ہوں تو پہلے ان کو دینا لازم ہے جو کون ہو جن کی ذمہ داری ہو نان نفکے کی لوگوں کے لیے پل بنے ہوئے لوگ دوسروں کے لیے برج بننے والے کہ ان کے اوپر سے لوگ پلانگ کے جائیں کسی کو پتا یہ کون ہوں گے کون لوگ قیامت کے دن پل بنیں گے جن کے اوپر سے لوگ گزریں گے کبھی نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھانا یعنی ایسے نہیں کھاؤ بیٹھ کے چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرنا یعنی سیٹ اپنی فکس مت کر لینا کہ اسی میں ہی نماز پڑی جائے یہ تین کام منع کیا آپ نے اور جمعہ کے دن گردنے نہ پھلانگنا جمعہ کے دن گردنے نہ پلانگنا ورنہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا لوگ تیرے اوپر سے پھلانگیں گے یہ جو بات ہے نا پل بننے والی یہ آخری بات سے متعلق ہے لیکن باقی چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے ٹیک لگا کے کھانے سے پھر بہت باریک میدے کی چیزیں کھانے سے اور مسجد میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جگہ تم کیوں آ کے بیٹھ ہوئے اٹھا دیتے ہیں باقاعدہ کچھ لوگوں نے اپنی جگہ مقرر کی ہوتی مخصوص کی ہوتی یہ بھی ناپسندیدہ چیز لیکن جو چیز سب سے بدترین ہے ان میں سے وہ کیا ہے کہ جمعہ دن جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پریشان کرنا کیونکہ وہ خطبہ سن رہے ہیں اب ایک شخص آیا پیچھے سے اور وہ دو لوگوں کے بیچ میں سے پھر آگے ادھر پلانگ پھر ادھر پلانگ پھر ادھر, پھر ادھر کبھی کو منہ کے گیا جاتا ہے کبھی تو وہ بڑی تکلیف ہوتی وہ دوسروں کی بھی عبادت اور خوشبو میں خلل کا باعث بنتا ہے کلاس میں بھی اس طرح فکس نہیں کرنی چاہیے آپ آ جائیں پہلے اپنی جگہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ میری جگہ تھی میں روز ادھر بیٹھتی تھی تو تمہیں یہاں بیٹھ سکتی یہ درست نہیں نہیں چھاننا چاہیے آپ چھان کے کی کیڑے نکالتے ہیں آرٹسٹ وہ تو ایک غرض ہوگی نا کیڑے چھاننے کے لیے اس سے تو نہیں منع کیا گیا اگر واقعی کو ایسا مسئلہ ہے لیکن بہرحال حدیث میں نے آپ کو بتا دی مرضی ہے تو عمل کریں نہیں تو نہ کرے آپ کو پتا کہ باہر کے ملکوں میں آپ بہت ساری چیزیں انچنے آٹے کی بن کے بکتی ہیں اور وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور زیادہ ہیلدی اس کو شمار کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ گھروں میں بھی جو بیکنگ کرتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ پیکٹس ملتے ہیں ہسک کے جو ہسک ہوتا ہے وہ باقاعدہ پیکٹس میں ملتا ہے کہ اگر بیکنگ کے وقت اور اوپر سے ڈال لیں اس اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نہیں نہیں کرنے کی بات نہیں بورو تو کیا جا سکتا ہے قرضہ لینا دینا وہ تو ٹھیک ہے آریتن کوئی چیز لینا اسے نہیں منع کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا ایک خاص سٹیٹس بنا لیں کہ میں فلاں ہوں تو مجھے اس کارنر میں اس جگہ ہی جگہ ملنی چاہیے نماز میں یا مسجد میں یا کسی تو اس کا نقصان کیا جب ایسے ہوتا ہے جب کچھ لوگ خود آتے نہیں اور جگہ ان کی رکھی بھی ہوتی ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے ڈسکریمنیشن yes, ختم کی گئی تاکہ سارے ایک ہی صف میں کڑے ہوں محمود و ایاز اللہ یہ کہ کوئی شخص آیا وہ بیٹھا پھر اس کو رجوع کرنے جانا پڑ گیا تو اس کی جگہ پہ تو وہ کہہ سکتے ہیں وہ گیا ہے, اس کا بیگ پڑا وہ آ رہا ہے یا یہ کہ کوئی بیمار ہے مثلاً کرسی پہ بیٹھنا ہے اب کوئی ویسے جا کے بیٹھ جائے اس کی جگہ پر تو وہ کیسے نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا وہ ایک اکسپشنل کیس ہے وہ اگر وہ تو وہ جلدی آ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلی صف کا کتنا اجر ہے مردوں کے لیے خاص عورتوں کے لیے تو پچھلی صف اچھی ہے لیکن مردوں کے لیے پہلی صف کا بہت ازر ہے تو پھر وہ خود آ جائے تو اور بات ہے جی ہاں بعض لوگ پھر اس مسجد میں نہیں جائیں گے کہ یہاں ہمیں تو کوئی اچھی جگہ مل ہی نہیں سکتی اصل میں مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس پر سوا انلا کی پھوپھی ہی جسے حرم کے بارے میں آتا ہے نا باہر سے آنے والا اور لوکل سب برابر ہیں. سب کے لیے وہ جگہ ہاں صرف عورتیں ہیں تو پھر تو اور بات ہے اس کے لیے کچھ کہا نہیں گیا تو میں اپنے پاس سے کیسے کہوں کہہ نہیں سکتی کچھ چلیے آگے چلتے ہیں ندامت اور حسرتوں کا شکار لوگ یعنی گروہ ہوں گے نا کچھ حسرت ہی کرے جا رہے ہوں گے اور کوئی کچھ کر رہا ہوگا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی یعنی کوئی پارٹی کوئی شادی کوئی فنکشن جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں بیٹھے کھائیں پیئے گپ شپ کریں اور پھر چلے جائیں اور کہیں کوئی دور پار اللہ رسول کا نام بالکل نہ ہو اس میں اس میں آپ دیکھیے کہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کبھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ تو وہ اللہ کا ذکر ہو ہی رہا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کرے. لیکن اس میں اللہ وجل کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں یعنی اللہ کا ذکر بھی اور دروشی بھی دونوں ضروری وقت ضائع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنے یوم ولادت سے انتہائی عمر رسیدگی میں مرنے والے دن تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گسٹتا رہے یعنی سجدے میں ہی پڑا رہے تو روز قیامت وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا سجدہ میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اور انسان کے اندر ایک ہمبلنس ہوتی ہے اور ایک آجزی ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ جھکا ہوا ہے تو اس عمل کو بھی وہ کہتا تو کچھ نہیں کیا میں نے فرشتے کیا کہتے ہیں ماں عبد کا حق کا ساری ساری زندگی بھی عبادت کر کے کہتے ہیں ہم نے حق نہیں ادا کیا پتہ نہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی بھی کہ نہیں ایک اور حدیث قیامت کے دن اہل آفیت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کی کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی وہ مصائب میں مبتلا لوگوں کا ثواب دیکھنے کی وجہ سے یہ تمنا کریں گے تو دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہونا تو اس میں بہت شک و شکایت نہ کریں خیانت کرنے والے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا حصہ بھی وہی ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے لہٰذا دھاگا اور سوئی اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو کوئی شخص غنیمت کا مال بغیر اجازت نہ لے جائے اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے سے آر اور ندامت ہوگی انتہائی شرمندگی ہوگی انسان کو کے میدان میں یعنی وہ چیزیں جو سب کا ایک طرح سے حق ہے اس میں سے کوئی شخص صرف اپنے لیے لے جائے تو وہ درست نہیں تمہیں کو عہدہ ملے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو گردن پہ کیا اٹھائے گا بکری اور وہ کیا کر رہی ہو چلا رہی ہو اور مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں گا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا میرا کام تھا پہنچانا میں نے پہنچا دیا اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے کہ مجھے بچائیے اور میں یہ جواب دوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تمہیں حکم پہنچا دیا تھا یہ خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے بیت المال میں سے بکری یا اونٹ یا اس طرح کی چیزیں چرائی ہوں گی تو جو چیز انسان چرائے گا یا اس کو بغیر اجازت کے لے گا قیامت کے دن وہ چیز بولنا شروع کر دے گی اور انسان کے لیے انتہائی شرمندگی اور ندامت کی بات ہوگی یہ سب ہم نے اب تک جو پڑھا یہ کیا تھا دراصل کیا پڑھا یہ کیا قصہ تھا کوئی بتائے گا کہ کیا ہوگا روزے قیامت قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر حساب شروع ہونے کے بیچ میں جو انتظار کا وقفہ ہے اس دوران لوگوں کی کیا کیا حالتیں ہوگی کون کہاں ہوگا کون روشنی کے ممبر پر ہوگا اور کون زلیل و خار ہو رہا ہوگا کوئی چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی گردن پہ بکری اٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی حسرتیں کر رہا ہوگا کسی کے اوپر دھوکے کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو یہ سب لوگوں کا حال ہے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے ایک بہت وسیع میدان ہے اور ہم بھی اس میں ہوں. ہم کہاں کھڑے ہوں گے ایک دن تو وہاں جانا ہے نا کوئی اور سائڈ پہ ہے ہی نہیں کہ کہیں اور سے نکل جائیں ہم سب کو وہاں جانا ہے ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے اپنی موجودہ حالت پر ہم سب غور کریں اور ایک ایسی چیک لسٹ بنا لیں کہ ان میں سے یہ جتنی چیزیں ان سب کو آؤٹ کر دیں اور ان کاموں کی بھی لسٹ بنا لیں جو کرنے سے انسان کو روشنی ملنے والی ہے اور اس سے وہاں انسان کی عزت اور درجے اور مرتبے میں اضافہ ہوگا یہ انتظار کا وقت ہوگا مجھے یاد ہے میں نائنٹی ون یا نائنٹی ٹو میں حج پہ گئی تھی اور ہمارے ساتھ ہمارے سانس تھی تو جب بزرگ ساتھ ہوتے ہیں تو اور بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے نا کیونکہ ان کے لیے کھڑے ہونا یا ویٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ لمبی لائن تھی امیگریشن پہ وہ جو ہوتی ہے نا جب پاسپورٹس جہاں چیک ہوتے ہیں اور اندر جاتے ہیں یعنی سب سے ڈفیکلٹ امیگریشن آپ سمجھیں جس میں بہت ہی مشقت ہوتی ہے وہ حج یا عمرے کے موقع پر ہوتی ہے تو اب لوگ کتنے کتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں پھر اترتے ہیں پھر وہ, وہ مشکل وہاں پہنچتے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی کھڑے ہیں کھڑے ہیں کب باری آئے وہ باہر نکلیں تو ہم ایسے لائن میں کھڑے تھے تو کسی نے ڈاکٹر غازی کا نام لیا وہ ہمارے ساتھ جہاز میں تھے اور پیچھے سے لوگ آئے اور ان کو ساری لائن کراس کر کے آگے نکال کے لے گئے اس وقت میں ان کو دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک دم آخرت کا وہ خیال آ گیا کہ قیامت کے کی دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا سارا انتظار اور ساری لائنیں اور سارا کچھ کاٹ کے ان کو بالکل بی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ آگے نکال دیا جائے گا تو یہ کون خوش قسمت ہوں گے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو یہ قصہ میں سنا رہی ہوں آپ کو سمجھ تھوڑا بہت تو آگے ہوگا لیکن جب تک آپ تھک کے چور کھڑے نہ ہو لائن میں اور جب تک آپ کے سامنے کوئی ایسے گزارا نہ جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیا کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی علمی خدمات اور ان کے جو مقام اور ان کے مرتبے کی وجہ سے ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محنت کرتے ہیں اور آخرت میں حساب آسان ہو جائے گا اور ایک وہ ہے جو دنیا کی زندگی ضائع کر رہے ہیں اور وہاں جا کے لائنوں میں کڑے ہو جائیں گے اور پتہ نہیں وہ بھی کس حال میں کوئی سانپ کاٹ رہا ہوگا اور کسی کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہوگا کوئی گردن لگی ہوئی ہوگی اور کسی حال میں کوئی ہوگا کسی کو بکری چڑھ کے ممے آ رہی ہوگی تو پھر چوائس تو ہمارے پاس ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کہاں کڑے ہونا چاہتے ہیں آپ اپنا مقام کہاں دیکھتے ہیں اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا اس سے پہلے بھی میں ان کو جانتی تھی لیکن اس کے بعد مجھے بہت انٹرسٹ اس بات کا ہوا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے کہ ایک بالکل دوسرے ملک میں جہاں اتنا ہزاروں کا مجمع ہے وہاں ان کو یہ عزت کہاں سے ملی وہ کیا چیز ہے اگر وہ بھی انسان ہے ہم چونکہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ہاں وہ تو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور چلو ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں نا کہ بی آئی پی کلچر ہے اور کچھ لوگوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے لیکن کسی شخص کا دوسرے ملک میں عزت حاصل کرنا ایک مانیہ رکھتا ہے ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سمجھیں کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم اتنے بکھری بکھری کوششیں کرتے ہیں نا اپنے آپ کو فوکس کرتے ہی نہیں ایک بھیڑ چال اس کو دیکھا وہ کر رہا ہے وہ شوق آ گیا, وہ کرنے لگے وہ یہ کر رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کر سکتے اور اس میں محنت کریں اور سنجیدگی کے ساتھ محنت کریں اور واقعی کسی کے فائدے کے بنیں کیونکہ کسی کے فائدے کے آپ بنے نہیں سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر کوئی ہنر نہیں ہوگا آپ کو کچھ کرنا آتا ہوگا تو آپ کسی کو کچھ مدد کر سکتے ہیں نا وہ کیا کام ہے جو آپ کو آتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کے لیے باعث راحت بن سکتے ہیں کہ قیامت کا دن آپ کے لیے بھی راحت کا باعث بن جائے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں تو ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا وہ کس چیز میں اچھے ہیں یہ تو بڑی ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی اگر خود کو ہی نہیں پہچانا ہم نے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کس چیز میں بہت اچھی ہوں اور کون سی میری اسکل ایسی ہے کہ جس کے ذریعے میں انسانیت کی بہترین خدمت کر سکتی ہوں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے کیونکہ جو آج کسی کا دکھ درد آسان کرے گا کسی کو فائدہ پہنچائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دکھ درد کو آسان کر دے گا یہ حدیث مشہور ہے نا؟ صرف تمنا کرنے سے نہیں بات بنے گی کہ ہم خواہش اور آرزو کریں کاش ہم بھی کسی کی مدد کرتے کاش ہم بھی کوئی خدمت کرتے کوئی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں کہ جس سے آپ خدمت کریں وہ کون سی چیز ہے کوئی ہنر سیکھے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ نے آپ کو بیکار نہیں پیدا کر دیا کچھ دے کے پیدا کیا وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ کو ملی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں ملی اس صلاحیت کو آپ کیسے چمکا سکتے ہیں اس میں کیسے محنت کر سکتے ہیں اس کے ذریعے کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے ایسا فائدہ کہ وہ دل سے آپ کو دعائیں دینے لگے بیٹھے بیٹھے دعائیں لینے لگی دو دن پہلے کچھ کام تھا میرا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو دوں بہرحال کسی کو دیا کام اب جس وقت وہ شخص کام کر رہا تھا آپ یقین کریں ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے منہ سے دعا نکل رہی یا اللہ تو اس کا بھلا کر یا اللہ تو اس کو بہترین جزا دے یا اللہ تو اس کا بھلا کر اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا تو یہ دل سے دعائیں کب نکلتی ہیں کس کے لیے نکلتی جب کوئی تکلیف اٹھا کے آپ کو راحت پہنچاتا ہے آپ کی مشکل آسان کرتا ہے تو ہم نے کیا سوچ رکھا ہے ایسے بس دنیا میں آئے گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے اتنا بڑا حشر کا میدان ہے جس میں کھڑے ہونا اور اس کے مختلف مرحلوں کو پار کرنا وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا اس وقت کیا ہوگا ابھی تو وقت ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں کبھی نہ سوچے کہ دیر ہو گئی پتا کیا ہماری اکثریت کا حال کیا کسی کو چھوٹا سا بھی کام کہتے تو سوری مجھے آتا نہیں ہے میں نے کبھی کیا نہیں کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں کوئی اس کو آر سمجھتا ہے کوئی اس میں جان لگانا نہیں چاہتا آتا بھی ہے تو پیچھے رہتے ہیں بچا کے کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے آتا ہے پھر میری شامت آ جائے گی سب مجھے کہیں گے تم میرے لیے کر دو ٹھیک ہے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ خود نہیں کرنا چاہتے نہ سیکھنا چاہتے لیکن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کو سکھا دیں اچھا روز جو تم مجھ سے کہتے آؤ میں تمہیں سکھاؤں بیٹھو ادھر کیا یہ صدقہ نہیں کہ آپ کسی کو کسی قابل بنا دیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ آج کس طرح کس کو فائدہ پہنچائے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ روز قیامت ہمارے لیے بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اگلا مرحلہ آپ دیکھیے کہ اللہ سے ملاقات اور حساب کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیسے کھڑا ہوگا اس کے ساتھ کون کون ہوگا قرآن میں پڑھ رکھا ہے آپ نے وہیا اطینا فردہ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان کوئی انٹرپریٹر کوئی ٹرانسلیٹر کوئی بھی نہ ہوگا کوئی ترجمان نہ ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ آگ سے بچے خا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو کھجور کا ایک ٹکڑا تو آج آپ کیا کریں گے صدقہ کریں گے کس نیت کے ساتھ آگ سے بچنے کے لیے خاں کھجور کا ایک ٹکڑا پوری کھجور بھی نہیں ایک ٹکڑا اللہ کے وعدے اور انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں اصل سلا صحیح ہے حدیث ہے نمبر ایک اللہ تعالی صاحب اسلام کو اسلام سے آری شخص کے برابر نہ کرے گا یعنی ایک وہ جو اسلام کو جانتا اور ایک وہ جو آری ہے پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے ان کو برابر نہیں کرے گا اسلام کے تین حصے ہیں روزہ نماز صدقہ یعنی جو شخص روزہ نماز اور صدقہ لے کر آئے گا وہ اس کی طرح نہیں ہوگا جو یہ نہیں لے کر آئے گا نمبر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر قیامت کے دن اسے کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے یعنی وہ شیطان کا ساتھی ہو نہیں تیسرے جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ آئے گا المر امن احبا اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم اٹھا لوں تو مجھے گناگار ہونے کا خدشہ نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو وہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دے گا دنیا میں اس کا ایپ چھپایا تو آخرت میں بھی چھپا دے گا لیکن کئی لوگ اللہ تو چھپا دیتے وہ خود ہی اپنا ایپ کھول دیتے ہیں نا سمجھی سے پھر اللہ کی طرف سے سہولت پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا یعنی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آبوں کو چھپا دے گا وہ نظر نہیں آئیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں تو جب ایسا آدمی اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن اسے بھی خوش آمدید کہا جائے گا تو بعض اوقات ہم صرف ایک لفظ بولنے میں ویلکم یا لکھنے میں ہم بخل برتن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مختلف وفد آتے تھے کیا وہ ان کو خوش آمدید کہتے تھے کہتے تھے نا میرے خیال ہے کہ ہمیں ایک بینر بنانا چاہیے اور وہ لگانا چاہیے خوشی سے آئیں خوشی سے ویلکم کریں خوشی سے ان کو انٹرٹین کریں اور اگر کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جائے اور وہ اسے دھتکار دیں ویلکم نہ کریں تو قیامت کے دن اسے بھی دھتکارا جائے گا ابو زر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذہ مسجد میں نظر دوڑا کر دیکھو کہ سب سے بلند مرتبہ آدمی کون معلوم ہوتا ہے میں نے نظر دوڑائی تو ایک آدمی کے جسم پر ہل دکھائی دیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ دیکھو کہ سب سے پست مرتبہ آدمی کون ہے. میں نے نظر دڑائی تو ایک آدمی کے جسم پر دیا تو آپ نے فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس پہلے والے آدمی سے اگر زمین بھی بھر جائے تب بھی بہتر ہے جس کے جسم پہ بڑا خوبصورت ملا ہے ایسے لوگوں سے اگر زمین بھی بھر جائے تو بھی اللہ کے نزدیک یہ پھٹے کپڑوں والا زیادہ بہتر انسان ہے اس امیر سے یا ان کی کثرت سے بھی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی امپورٹنس ہوگی جس کے پاس دنیا میں مال و دولت زیادہ ہے یا اچھا گھر ہے یا اچھی گاڑی ہے نہیں جس کے پاس ایمان ہے اللہ کا ڈر ہے تقویٰ ہے صرف اعمال جنت میں داخلے کا باعث نہ بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر گامزن رہو میانہ روی اختیار کرو خوشخبری دو کیونکہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کریں گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے پھر ایمان والوں کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا یعنی جو اچھے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا اللہ کو ہنستے دیکھ کر ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا تو وہ مومنوں کے پاس آئے گا اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے اگر وہ اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کریں گے اور ان کے سامنے ہنسیں گے یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر جائیں گے تو کا لفظ آتا ہے لیکن کئی یہ اللہ کو پتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے بلا حساب جنت میں جانے والے اب کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن افصل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. پہلی صف میں اور پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں منہ مو نہیں موڑتے پیچھے نہیں پلٹتے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلی خانوں میں داخل ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پہ ہنس دے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا اللہ ہم کو ایسے کاموں کی توفیق دے کہ اللہ ہم کو دیکھے تو ہم سے خوش ہو جائے اللہ پہ توکل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے جس کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے کہا کیا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی کا ذکر ہے لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا ہر ایک سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا یعنی صرف انسان نہیں جانوروں کے بیچ میں بھی عدل کرایا جائے گا سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا صاحب کے نام سے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی ٹیسٹ کا خوف ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں ہوتا اور اگر کسی جاب کا انٹرویو ہو تو ہوتا ہے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا امت مسلمہ شہید عالم اور سخی کا حساب جنہوں نے دکھاوا کیا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گرا دیا جائے گا حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا نمازر اللہ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ